باقی آنے کی جناب کریں صبح پر چلے کیا ہم مچھر کیا ہم کہاں ہیں کھانسی کدھر گیا جی کتنے ارسے سے کتنے افسرس ہے ان کا دور آپریشن کا سوال آپ ایسا کتنے عرصے سے El vas محمد القدی الرس الکریم یاس انت ملفقرا حمید یا سنت الفرا انسان انسانوں تم سارے کے سارے فکر ہو اور تعلیم والا غنیم یہ والیٰ ہے انسان کو اگر اللہ تبارک و تعالی قلب میں علی فقر نصیب فرما دیتے اس کے کلب پر افتقال اور فقر کاری ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب کی بہت بڑی منزل ہے اس میں اور فقر جو ہے وہ تنگ دستی کو پٹے پرانے کپڑوں کو بھوک پیاس پھا کو نہیں کہتے ہیں بلکہ دل کا وہ ٹوٹا پھوٹا حال جس میں انسان کو یہ محسوس ہو رہا اس کہ بعد اللہ کا یاسرا ہے تو اور کچھ بھی نہیں ہے کوئی سارا کوئی آسرا کوئی ذریعہ نہیں بات اوقات بڑی بڑی مملکتوں کے ساتھ سنچائیتوں کے ساتھ یہ بات آدمی کو اتا ہو جاتی ہے کبھی پھڑے پرانے کپڑے پہنے ہوئے دھوپ پیاز پھا فخر نہیں ہوتا کل کا حال افتخار منتظر تندرستی میں فاقوں میں اس حال میں اس تکلیف کو بھی برداشت کر رہا ہے اللہ سے بھی دور ہے بعد لوگ ایسے ہیں یعنی کہ یہ دنیا بیچی وہ دنیا بیچی بعض لوگ یہ ہی کہ وہ دنیا چی یہ دنیا تکلیف والی بات یہ ہے کہ یہ دنیا چی وہ دنیا تکلیف والی اور بات جی کہ یہ بھی خراب ہو کس طرح سے یہاں برا حال وہاں برا ایک دفعہ ہمارے پاس سرنگ کوارٹر میں ایک آدمی رہتا سر اس کے بیٹے کی شادی ہوئی تو سات دن یہ لوگ ڈھول دمکے کرتے اور رہ تو رہے ویسے میرے پاس رہے تھے ڈھول دمکے دوسرے آدمی کے مکان کا خالی تھا اس میں کوئی مالک نہیں آیا اس کے گیارا اس کے مکان تو نہیں کر رہے کر رہے یہ کیا روکے گا ہمیں سات دن ڈھونڈ لمکے کرتے رہے اور تھوڑے نہیں جاتے تو میں دل میں سوچا کہ یا اللہ اس تندرستی میں یہ حال ہے اگر دیا ہوتا مال تو یہ تو ہمیں گھر میں رہتے نظر و لو بس اللہ اور اس کے بعد میں بگاؤ فی الحال بعد لوگوں کے بارے میں یہ کہہ لوزی کو اسی کر دے مال و دولت دے دے تو زمین میں فساد بچا لے اس لیے اللہ تبارک و صاحب نے ہر انسان کو ایک خاص حد میں رکھا ہے ہر کو اپنے اوقات پر رکھا ہے اوقات کو پیسے میں کیا کہتے ہیں اخبل رکھ کے ساتھ ہمارے لڑکیوں میں کہتے ہیں جامو نہ ہو جائیں. کہ قبر و غدر رکھا ہوا ہے ہر ایک آدمی کو صحت کے لحاظ سے مال کے لحاظ سے جا کے لحاظ سے سب چیزوں کے لحاظ سے اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ نے اپنی علم و حکمت کے صدقے جو اللہ کا وسیع علم ہے اور جو اللہ تعالیٰ کو سارے حکمتیں معلوم ہیں تو اس کے تحت ہر انسان کو اپنے بہتر حال میں رکھے ہوئے اس جگہ سے رضا بالکا ہونا چاہیے جو بن جانب اللہ تقویر میں فیصلہ ہو گیا ہے اس پر راضی نہ اگر آپ راضی ہوں تب بھی فیصلہ ہے راضی نہ ہو تب بھی فیصلہ ہے فیصلے پر راضی ہو جائیں گے تو آپ کو اطمینان نافیت نصیب ہو جائے گا نہیں راضی ہوں گے تو آپ کو پریشانی ٹینشن اعتراب اور اس حال نصیب ہوگا اس کو آپ ٹینشن اور سچ کہتے ہیں ہم اضراب کہتے ہیں جس کو آپ ڈپریشن کہتے ہیں ڈپریشن میں چلا کہ اس کا ازنحال کہتے ہیں اس اض طراب ازنحال ہماری زبان میں حرض کے الفاظ ہے لیکن آپ لوگ بیٹوں کے ہو گئے انگریزی کے الفاظ بولتے ہیں نا بڑی تکلیف ہوتی آج ہمارا ایک مہمان آیا چھ بوتلیں لے کر آئے بڑا خوش تھا کہ میں ہزیا لے کر آیا ہوں تو میں دوڑ کر اس کی کے پاس سے لے کر اسی کی گاڑی میں رکھو اور وہ کو سمجھاؤ کہ مسلمان کا خون پینے کے لیے میرے پاس نہ لائے اور یو جی کو جی چند دے کر ہے اس حال میں میرے پاس نہ آئے یو جی کو چندہ اور شکرانہ دے کر آیا ہے اس حال کو میرے پاس نہ لاؤں بات کے محنت کر لی تھی بننا تو اسی آدمی نے ابرے بیٹھے کے کو دم کے لے لیا اسے کیا بات ان کا یہ کھاتا نہیں ہے اور سوکھتا جاتا ہے موٹا نہیں ہوتا ہے تو جو بچہ ٹاسیاں بہت کھائے تب سی بہت پیے تو اس کا شوگر لیول ہائی ہو جاتا ہے بھوک سپر دیتی ہے تو صرف شوگر ہے باقی صحت بننے کے حالات اس میں نہیں ہے تو ان آزادی کا وائدہ ہو سکے گا اسی طرح کر سکتے ہیں اللہ ہم کیا دم کریں کہ اس کے دل سے اس بات کو نکالے حاجی یہ تو کرادہ ہے ماں باپ کی تربی ہے تو اس سے نکالیں گے چل رہا کو ہماری زبان تو دکھ دیں گے پڑھ کر دھون مار دیں گے اللہ فضل فرمایا تمہیں کیا تکلیف ہے نہ فضل فرمایا اللہ تو کیا ٹھیکہ ہے تو حاجی کوئی تو نہیں دیا ہوا کہ کرنا ہی کرنا ہے کسی کام کو کرنا اللہ تو ہمارا سالات نہیں ہمارا کیا اختیار ہے خیر اس طراب ازمحال کی کیا چیز کہ ہاں اگر آپ رضاب القضا لیں وہ فیصلہ تو نافذ ہو رہا ہے اللہ کا خبر اور تقدیر تو نافذ ہو رہی ہے اگر آپ اس کو تقسیم کر لیں گے تو آپ کے اطمینان میں راتی ہے ہوگی تسلیم نہیں کریں گے تو آپ کو استراب ازمحال کا حال ہوگا بکرنی پڑے گی آپ کو انسان ہوشیار کیوں نہ ہو تقسیم کیوں نہ کر لے ہمارے اس برے صغیر میں قاضی صلی اللہ کے جو بزرگ لائے ہوئے ہیں جو شیخ اب الحادی رحمۃ اللہ کے براہ راست ہیں ایک یہ گجراوالا کے بزرگ ہیں شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ اور ایک غالباً ولی کرندر رحمۃ اللہ علیہ جو براہ راست کی ان کا دبکہ یاد ہے یہ جو شیشوں والا جو گجرات والے بزرگ ہیں شاد اللہ رحمۃ اللہ علیہ ان سے یہ ست لاکھ میں بخرات میں آیا ہے ان کے خلیفوں باشو کا گر گئے بزرگ دفن ہے کسی کو پتہ بھی نہیں یہ بڑا بیر کے بات ہے نا ان کے خلیفوں پر جو ہوئے ہیں تو وہ یہ ہیں عمر دو میں دفن عمر حافظ صحتیں کہتے ہیں ان کے خلیفہ جو شیخ زلید صاحب ہیں جو کشاور میں دبا ان کے خلیفہ بھیا کرڈیر کے بزرگ ہیں آئی؟ آئی. ان کے خلیفہ سہدو بابا صاحب ہیں اور سہدو بابا کے خلیفہ پر جو ہے اب رحیم سہارنپوری صاحب ہیں ان کے خلیفہ رحیم رائے پوری صاحب ہیں اور ان کے خلیفہ پرائپور پر کی جو بڑی عظیم خانقاہ دو بند والد آزاد کی قادریہ یہ ان کا شدہ کیا جہاں سے نقصان ہو گیا اس میں سے خیر ایسے ان کے تذکرہ کر لیا برکت ہو جاتی ہے برون کے سے اس بار کو کہنا تھا کہ سیلاب آیا سخت گجرات میں دریا میں سیلاب آ گیا لوگوں کے پاس گئے کہ حضرت صاحب سیلاب آ گیا ہے اس کو روکنا ہے وہ بیل تک ادال لے کر ان کے ساتھ گئے اور سیلاب کا پانی جو آ رہا تھا وہ جہاں جہاں رک رہا تھا اس کو کھود کر راستہ مار کیا گجرات کی طرف اس کا راستہ مار ہوتا ہے سیلاب کا پانی آنے تو لوگوں نے کا حضرت صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ سیلاب کو جو ہے ادھر روکنے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا جدھر بولا ادھر بولا جو اللہ کا فیصلہ ہے ہمارا فیصلہ باغ جو ہے گجرات کو ڈبونا چاہتے ہیں سیلاب کے پانی سے برادر جو انہوں نے کھودا زمین کو بس چلا روک روکے کہ اللہ کے بندوں کی بڑکات ہوتی ہیں جہاں کے جا کر کھڑے ہو جائیں تو اللہ تعالی مصیبتوں کو اور پریشانیوں کو اللہ روک دیں کہا جی ادھر بولا ادھر جو تقدیر کا فیصلہ ہے وہی ہمارا فیصلہ ہے ہمارے اللہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ بالو جانا ایک گزرے گزرے بالو لے جانا بالول دانا جو ہیں یہ آ, اس کا جو باقی خاندان ہے خدیبہ منصور ہے اس کا بیٹا ارون رشید ہے تو ایک ہی خاندان کے آدمی ہیں ارون رشید کے عالمی بالول دانا حال, حال مجدوریت کا تھا اور یہ پھٹے پڑھانے کپڑے جہاں سو گئے جہاں پھرے چلے جو ملا تھا اس طرح کی مجدوریت سے زندگی گزار رہے تھے ایک دفعہ الم رشی بادشاہ نے کہا کہ کیا حال ہے کہ اس کا کیا حال پوچھتے ہو جس کے اشاروں ساری کائنات نہبہ کرو جی کیا خبر کی باتیں بول رہے ہو کیا نہیں وہ کیسے جو اللہ کا فیصلہ ہو ہمارا جو اللہ چاہے وہ ہم چاہیں جہازہ سارے فیصلے ہماری مرضی کے مطابق ہو رہے ہیں Hmm. ایسا پٹافٹا میں حالت تھا کہ لوگ ایسے ہی مذاق اڑاتے تھے کہ خاص خاص لوگوں کو مقام کا پتہ سن کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی پر حال نہیں کھولتا سر جی ایک دیر واقعہ کیے ان کا واقعہ بیٹھے ہوئے ہیں ریت ریت کے جگہ پر بیٹھے ہوئے پیر ریت کے اندر کے نا اس پر کر کے اس پیسے مار کے جیلے رہتے پھر پیر نکالتے ہیں ایک مال بن گیا جنم کے مال بن گیا پھر پیر رکھا جی کر دوسرا مال بن گیا جی تو سواری گزری بادشاہ کی سواری گزری کے ساتھ بیوی دیا اس کی اور کچھ نہ کچھ مذاق اس کے ساتھ یہ کرتے کہا کہ بادول کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو جر کے مکان بنا رہے ہیں کہ ایک ہمیں بھی نے کہا کہتے نا پانچ ہزار روپے کا تو زمانے کے پانچ ہزار روپے تو آدھوں نے چیز ہنسا مسکرایا چلا گیا کہ دیجیے کی, کی سواری آئی اس نے کہا بالو کیا کرتے ہیں انہوں نے کہا جنت کے مکان بناتے ہیں کہ ایک ہمیں بھی دیا تھا پانچ ہزار کا پانچ ہزار کا لے لی چلی گئی والا والوں کو کیا ہے کہ لیے پیسے تقسیم کر دیا ضرور مندوں میں مقاضے میں رات کو رشید سویا تو اس نے جائے تو خواب دیکھا کہ جنت کا خوبصورت مال ہے وہ اس پر جانا چاہا تو اس کو کہا کہ یہ ملکہ زبیدہ کا ہے اس کہ وہ کیسے اور اس نے کہا, یہ تو اس نے کہا پانچ ہزار روپئے کا خریدا ہے بال سے اس کو بڑا افسوس ہوا دوسرے دن جاگا تو کیا وہ اپنے وہ لگا ہوا تھا کام میں لگا ہوا تھا تو اس نے کہا کہ مال ہمیں بھی دیا دو سودا غائب کا ہوتا ہے دیکھ کر نہیں ہوتا ہے <laughs> سودا غیر بے قربی ہوتے ہیں سچ بات ہے کہ بات فخر سے شروع کی تھی نا یا جو اللہ سن تو بالفقرا اللہ الحمید تو فقر جو ہے ظاہری تنگ دستی اور فاقا اور ٹوٹا پھوٹا حال نا پھٹے پرانے کپڑے نہیں ہیں وہ دل کا ایک حال ہے وہ اللہ تعالیٰ کی انچائیت اور بادشاہ میں نصیب فرما دیتا ہوں اور ٹوٹا پھوٹا ہونا اللہ کے حضور یا اللہ بہت بیاسرا ہیں بہت بے ہیں یا اللہ کچھ بھی نہیں یہ یا سر یار کا سہارا ہے مان لے کے آدمی گزرے ہیں گزروں والا میں ان کی رہوالی میں شوگر مل تھی بہت بڑے کارخانہ دار تھے تو انہوں نے یہ انکم ٹیکس وغیرہ کارخانوں کے کا ٹیکس وغیرہ کی معلومات کی انہوں نے اپنے ادارے کو وقف کر دیا ٹرسٹ کر دیا ٹرسٹ پر چل گئے تو نہیں ہوتا ہے ٹیکس وغیرہ نہیں ہوتے ٹرسٹ کے لیے ضروری ہے کو کسی کو کہ کسی کوئی خلق کا ادارہ ہو اے یوسف صاحب ان کا نام تھا میری ملاقات ہوئی ہے سیٹھی یوسف صاحب جو تھے انڈاوتی شوگر مل کو ٹرسٹ بنا دیا اور اس میں خود اپنے بیٹے سارے خاندان اس کے ملازم اور اس شخص کی آمدنی انہوں نے ہفت و تجویز کے مدارس پر چلائے ہیں سارے پاکستان میں چلائے افریقہ میں چلائے سعودی عرب میں چلائے سعودی عورب میں حفت کا رواج نہیں تھا حفت کے مدرسے سیٹ یوسف صاحب نے سعودی عرب میں بنائے ہیں ان کا یہ طریقہ کار تھا کہ مثلا گھر پر آئے نا رات کو گھر والوں نے کہا کہ بچہ بیمار ہے ان کو ہو اللہ سارے مالے ہیں پھر جہاں جہاں جو, جو بیمار ہیں اس کا حال لے کر آؤ سب پھر طریقے اتنے دس بچے پانچ عورتیں آٹھ بوڑھے اتنے بیمار ہیں کہ سب کو لے جاؤ اسپتال میں اور سب کے علاج بندوبست کرو سب کا کے کا بندوبست کرنے کے بعد بس پھر سارا بندوبست جب ہو تھا پھر دعا کرتے یا اللہ رام لال کے بندوں کی علاج کے بندے بس فرمایا یا اللہ ہم تو بہت شکر آئے یا اللہ ہم تو شفا کے موقع یا اللہ شفا تو دعا میں نہیں یہ اعلیٰ شفا تو ڈاکٹر کے پاس یا غیر خزانہ سے میں شفا لفی کا رابع بخری رحمتہ اللہ علیہ کے مہمان آ گئے دس مہمان انہوں نے خادمہ سے پوچھا کہ کھانے کا کچھ ہے اور انہوں نے کہا ایک روٹی ہے تو ہماری طرح جتنے مہمان تھے سب نے شکر کیا کہ ایک روٹی ہے دس ٹکڑے ہو جائیں گے ایک, ایک ٹکڑا تو ملے گا گزارا ہو جائے گا اپنے میں آدمی آیا آواز لگائی کہ محتاج ہوں اللہ کے دے کھانے کو کچھ دو بھوکا ہوں انہوں نے خادمہ سے کہا کہ روٹی اس کو دو روٹی اس کو دے دی ہماری طرح جو اللہ ایک روٹی تھی دس ٹکڑا بننے کی جو امید تھی وہی بزرگہ چائے بنے خراب کر دیا اب کیا کریں اندازہ ہو کہ آج رات ہو کہیے ایک روٹی تھی وہ بھی دے دی اب نین کے بعد کچھ ہے نا ہمارے پاس تھوڑی دیر گزری اتنے میں ایک آدمی آیا ان کہا کرایہ بس یہ کہیے گھر ہیں کہیے گھر ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر والوں نے آپ کے لیے روٹیاں بھیجی ہیں کتنی روٹیاں بھیجی نے کہا نو روٹیاں بھیجیں میں نے کہا جائیں ہماری نہیں ہے واپس دے کر آئے ہماری نہیں ہے تو آدمی گیا پیچھے پھر آیا کہا کہا جی معاف کریں گے آپ کی دس روٹیاں ہی تھیں گھر والوں نے مالکوں نے دس روٹیاں دی تھیں ایک نے بجلی سے نکال دی دس ہماری دس ہماری <laughs> ہیں تو نے بتایا کہ آج ہم نے اللہ کے ساتھ نقد سودا کیا اللہ دس مہمان آئے ہوئے ہیں دس مہمانوں کا بندوبست فرما ہمارے پاس ایک ہی روٹی ہے اب کے بندوبست ایسے ہوگا کہ جب آدمی ایک صدقہ کرتا ہے در دنیا اور در دراخت ایک دنیا میں لطیفہ یاد ہے سطح دراخر لطیفہ یاد ہے کیا کیا وقت میں آدمی جا رہا تھا کیا ایک فقیر آواز لگا رہا ہے کہ اللہ کے نام پر دو داد دا اور دا دنیا ستر در آخر دنیا میں دس ملتے ہیں آخرت میں ستر ملتے ہیں تو وہ آدمی اتنا سادہ لو تھا تو اس نے کہا دس روپے لے کر جا رہا تھا کہ چیزیں خرید کر بیچیں گے تو رات کو بیس روپے ہو جائیں گے اور دس کا جو ہے تو کچھ گھر والوں کے لیے روزی کھانا پینا لے کر آئیں گے پیت واجمی تو آدمی سو کا کہہ رہے ہیں سو ملتے ہیں یہ تو مطلب تو زیادہ اچھا کاروبار ہے اسے دے دیے گئے گھر پر آئے آپ کہاں سے سو روپے آ رہے ہیں نہیں ملے ہیں ساخت جو ہے تکلیف ہوئی اتنا غم ہوا کہ غم کے مارے دست لگ گئے ڈاکٹر در... طارق در... در... صاحب غم سے دست لگا کرتے ہیں جی ٹینشن ڈائری ہوتا ہے آپ دست لگے جاتا ہے اور آتا ہے جاتا ہے اور ہے کلا ہیلتھ کے لیے گیا اتنا بے کمزور ہوا تھا بیٹھا جو جوار کاٹی اس, اس کے نیچے اتنے اتنے اس کے منڈ اٹھے ہوئے تھے یہ بیٹھا زور سے اس کو منڈ لگا نا کدایت کی جگہ پر وہاں درد بھی بہت سخت ہوتا ہے شدید سر جو درد ہوا اس کو اتنا غصہ آیا کہ دا کے سو تو ملے نہیں ہیں الٹا جو ہے جائے تھے جائے. زخم الٹا لگ گئی اس کے زور سے اس کو جو منڈ تھا جوار کو زور سے مارا ہوتا ہے دور سے مارا نیچے گئے سو درم پڑے ہوئے اٹھایا اسے لے کر آیا آیا دوسرے دن پھر جو دس روپئے لے کر جا رہا ہے بازار چھوڑے مورے بیچنے کے لیے پھر وہ آگے کھڑا ہے وہ کہتا ہے کہ داد دنیا خطر دکھ کہا ملتے تو ہیں پر اتنا ہزار نہیں جاتا ہے ملا بھی کہ دن رسی گولے پہ رکھتا ہے اتنا ہزار نہیں جاتا سوارا تو یہ یاد حالت افتخار والے بہت بڑی دولت والے کل گال ہے حالت افتخار کل حال گاہ ہے جادال کے ساتھ ایک رابطہ ہے فکر کا جن لوگوں کو ہوتا ہے وہ باڑوں کے ادھر سے ادھر کو لوٹ دیں اتنی قوت ہوتی ہے ان کے تالک فخر کی جو زیادہ تجلال کے ساتھ ان کے پاس ہوتا ہے اس نے حضور صلی نے فرمایا ہے کہ بروز قیامت لیوال ہم میرے ہاتھ میں ہوگا ہم کا جھنڈا تو فقط ایک آدمی اس کو اٹھائے گا میرے ہاتھ میں ہوگا ولا فخرا لیکن اس پر مجھے فخر نہیں ہے میں ساری بنی آدم کا سردار ہوں ان سید بل ولا فخرا لیکن اس پر مجھے فخر نہیں فرمایا کہ الفکروں فخری اس پر فرمایا کہا مجھے اپنے فخر پر فخر ہے تو ظاہر حالت کا تبدستی مال و دولت کرنا ہونا پھٹا پٹانا ہونا پھاقہ ہونا ٹوٹے پھوٹے حال ہونا لیکن یہ اس کا ظاہر ہے بات اس کا کہ میں قلب کا وہ حال ہے جو قلب میں اللہ تعالیٰ کیجازت جلال کے ساتھ انسان کو نصیب ہوتا ہے ہمارے ڈاکٹر صاحبان کے گھروں بیماری ہو جائے نا آدمی بیمار مار جائیں کوئی بیمار جائے تو با اتنی بڑی مصیبت کا دروازہ چلتا ہے ان کی بیماریوں کا ٹیسٹ کے نہیں کر سکتے تشخیص نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ ان کے علم کو ان کی لبارٹریوں کو ان کی تشخیص کو عاجز کرتا ہے ایز ڈاکٹر صاحب کے بیٹے کو گردن توڑ بخار ہوا مینیجائٹس کہتے ہیں مینیجائٹس ہوا اور اس کا ٹیسٹ کرا لاہور میں ٹیسٹ کرا رہے تھے تو ڈاکٹر صاحب کو پتا ہے بیکٹری مینیجائٹس ہوتا ہے کبر کو مینیجائٹس ہوتا ہے جی اور کون ہوتا ہے جی وائرل ہوتا ہے جی اور کون سا ہوتا ہے جی یہ فنگل بھی ہوتا ہے جو اور جو؟ نا. پانچ ماں بتایا نا یہ ملیگنٹ بھی ہوتا ہے یہ ایسے اب تک کیسے ہو سکتا ہے ملیریا والا کیا ہوتا ہے ملیریا والا وہ منیٹس ہو جائے گا جی مینجر ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے%. پانچ بتا گیا جی ماشاءاللہ اللہ دوسرا ڈاکٹر صاحب حیران ہو رہا ہے کہ کل پرچہ میں دے رہا ہوں اور ہمارے لوگ کی بات تو یہ بول رہا ہے کیا بات تھی جیسے خیر انہوں نے اس کے ڈائڈون نہیں ہوئی نہیں ہوئی آخر ایک جرمنوں کی لیبارٹری جرمنوں کی اس میں اس کا خون بجا کا ٹیسٹ کر ہے تو یہ لوگ جو تھے وہ ایوین مینیجائٹس یہ آپ کو لوگ بھول گئے ایوین مینیجائٹس ایوین مینیجائٹس کی تشخیص کیا کرتے تھے کہ وہ کا وہ بیکٹیریا جو پرندوں میں مینیجائٹس کرتا ہے پاکستان میں نہیں ہوتا ہے لیکن اس ڈاکٹر کے بیٹے کو جب میں نے پکڑا ہے تو اس کو ایوین میں پرندوں والا مینیجائٹس وہ ایگ لیبورٹری کو ڈائگنوز کرتے تھے میں سے کہا کر ہوں گا جو بزرگام نے وظیفہ ہے ایسے حال میں ایک وظیفہ سی گا وہ وظیفہ کیا ہے جوڑا ڈاکٹر نے یا اللہ ڈاکٹر یا ڈاکٹر نے معاملہ بنا تھا یا لاز محتاج پکڑا بات گڑ خل کو یا اللہ گڑ خل کو یا اللہ گڑ ماملہ یا اللہ ٹوٹے بوٹے پکڑا نیال مارے ساجن کا معاملہ نہ فرمان نیال کا معاملہ ہمارے ساتھ نہ فرمان سے حال ہے بھائی ہے جی بعد کا سارے ٹوٹا پوٹا حال ہوگا لیکن کل جو وہ پکڑ سے خالی ہوگا کل قبر سے رونر سے بھرا ہوا ہوگا اور تخت تو تاج ہوگا اور کل جو ہے وہ فقر سے بھرا ہوا اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کے جو شیخ اور پیر تیرے خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ جو اب مجدد مجد السانی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں اسی کو مطالعہ میں یاد آیا کہ کتنے ہزار خلفاء اور کتنے لاکھ مردان ہوئے ہیں یاد ہے چالیس ہزار سے زیادہ, زیادہ خلفا ہے اور ایک خلیفہ کے ساتھ اگر کچھ بھی نہیں ایک ہزار آدمی زندگی میں ہوئے ہوں تو کتنے ہوئے جی چالیس ہزار روپے ایک ہزار چالیس لاکھ جی؟ چالیس لاکھ انسانوں کی وابستگی ہے اور چالیس لاکھ جو ہے تو وہ اسلح پائی ہدایت پائے ہوئے لوگ جو ہیں وہ چالیس کروڑ پر غالب ہوتے ہیں नहीं? اور اس بات دنیا کی آبادی ایک ارب یا پچاس کروڑ یا ایک ارب کے درمیان ہوگی اس کے ان کو مجرسانی کہتے ہیں کہ ایک ہزار سال کے بعد ایک ایسا آدمی آیا ہے جو اکیلا ساری دنیا پر حاوی ہوا ہے فوجہ معاش کے کتاب کی فارسی کی غلط ناپید ہوگی ہمارے پاس ہی نہیں اس کا آخری صفحہ پر یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ کیوں بطرف سینہ شہنشاہ نظر کر دیں کیوں بطرف سینہ شہنشاہ نظر کر دیں اور آز انوار معمور ہیں کہ جب بادشاہ کے سینا کی طرف میں نے نگاہ تھی تو اسے میں نے انوار سے بڑا ہوا پایا پورے بڑے کا بادشاہ گزرا ہے پورا برما بھارت منجا برما بھارت اور آ... آ... آسام آسام کس ملک میں ہے آج کل جہاں ملک ہے ہاں جی انڈیا میں صبح اسپاس ریاست ہے ریاست اور پورا افغانستان اور آگے وقت ایسے کہ ریاستیں فرغانہ اس کا بات کیا رہا ہے سبحان اللہ پچیس سال شمالی ان میں جاد کیا ہے پچیس سال جنبی ان میں جا کیا پچاس سال فری اپنا فرق کیے سبحان اللہ اور سی ایس ایس کے لیے لوگ تاریخ ہندوستان پڑھتے ہیں نا وہ کچھ دنوں ہمارا ایک ڈاکٹر مجید اس کا شوق ہو گیا تھا سی ایس ایس کرنے میں تو ایک کتاب لایا ہوا تھا انگریزی کی تاریخ ہندی ہندی کی لکھی ہوئی تھی انگریزی نے اس نفس اورنگزیب عالمگیر پر لکھا ہوا تھا کہ اتنا متاثر بادشاہ گزرا ہے کہ اس کے دربار میں ٹخن سے نیچے شلوار والا اور چار رنگوں سے کم گاڑی والے آدمی داخل نہیں ہو سکتے تھے تاریر ہے اس کے بعد باقی یہ, یہ مسلمان جو جائے نا نماز کو جبری پڑھائی جائے گی اور شکل سورج نامی بڑھانا یہ بھی جبری ہے اسلامی حکومت کو جبر کرنا ہوگا اور اس کو کوئی خیال نہیں کرے گا اس کو پکڑ کر جیل میں ڈالنا ہوگا خیر سنگرہ نے دیکھا ان کے بارے میں اور یہ جو ان کا اپنا اپنا ذریعے م... ذریعہ معاش قرآن مجید لکھنا اور ٹوپی سینا اور اپنے خاص نوکر کو دیتے تھے کہ بازار میں جا کر ان کو فروخت کرو گے اور یہ پتہ لگنا نہیں دو گے کہ یہ بادشاہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے یا بادشاہ کے ہاتھ کی بنی ہوئی ٹوپی نا. تو وہ آدمی فروخت کر کے لاتا تھا اس سے اتنے پیسے ہوتے تھے کہ اس میں دو وقت کا گھر کا کھانا اپنا اور اپنے بال بچوں کا یہ سکتے تھے ایک دفعہ ایک کوئی بہت بڑے عالم آئے تو انہوں نے ان سے کہا کہ آپ تو مطلب سرکاری مہمان ہیں مرضی آپ کی کہ آپ کا کھانا تو سرکاری مہمان کھانے کا ہوگا اور اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے ساتھ کھانا کھائیں تو آپ کی مرضی نے کہا میں آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں گا میرا کھانا جو آیا تھا وہ دو آدمیوں کے لیے ہے کہ دو روز دو روز ہو رہی تھی اور ساتھ جو ہے تو ایک پانی سا چوربا تھا بس یہ کھانا ہے اور وفات کے بعد جو ہے تو اس نے اپنی جو ہاتھ کی دستکاری کی آمدنی جو تھی اس کا کفن دفن کا اس کا خرچہ نکلا ہے کفن دفن کا خرچہ اور بس اس کے بعد کوئی خاص نہیں ہوتی ایک دفعہ قرآن مجید کی کتابت کر رہے تھے تو اس میں ایک لفظ آ گیا دو دفعہ آئے میں نیا نا تو دو دفعہ لکھا ساتھ ایک آدمی تھا اس نے کہا کہ باد سلامت آپ نے اسلام کو دو دفعہ لکھ لیا ہے تو ایسا کر لیا کہا ٹھیک کر دیں گے فکر نہ کریں گے یہ آدمی چلا گیا تو انہوں نے ربڑ لے کے اس کو مٹا دی جی. اس نے پوچھا کہ وہ آدمی جو کہہ رہا تھا کہ دو دفعہ لکھا ہو ٹھیک نہیں کرتے آپ انہوں نے بفودار وہ ٹھیک تھا لیکن اتنی تواز و بات میں شہنشا... کہ اتنے بڑ... اتنا بڑا شہنشاہ اسالی کو نہیں کہا کہ آپ میں نے ٹھیک لکھا ہو یا آپ غلط کہہ رہے ہیں کیا جلدی ٹوٹے اس بات کا دعوی نہ ہو کہ ہم ٹھیک ہیں آپ غلط ہیں ایک برف دار چلایا سے کہا کہ اٹک کے فلانے مولو صاحب کہہ رہے تھے کسی مدرسے کے وہ ہیں مدرس ہیں کہ میں جو ہے تو فاسق فاجروں کو جو ہے تو ڈاڈی منڈوں کو سلام نہیں کیا کرتا کہوں کہ خرید میں ان کو سلام نہیں ہے میں ان کا سلام لے کو نہیں کہا کرتا کہ میں سلام لے کے کہا کرتا ہوں تو میں نے کہا مشہور بڑے آدمی ہیں جی بڑے آدمی ہیں فاض فاضل کی کرنے کے پر عمل کر رہے ہیں کام تو ایسے حال میں ہے کہ اس کی حالت کرتے ہوئے اپنے نفس کا کیبر سے بھرا اس کا کون ادالہ کرے گی یار میں کسی دوسرے آدمی کو اپنے سے گٹیاں محسوس کر رہا ہوں روحانی لحاظ سے اور اس کی حانت بھی کر رہا ہوں یہ تو بہت باریک عمل ہے خاص اللہ والوں کا عمل ہے اپنا قلب جو ہے اپنا بات اتنا مٹا ہوا ہو اپنا حال اتنا مٹا ہوا ہو تو ان کو اپنی اپنی جان دے تو اس آدمی کو تو چھوڑیں وہ چیک گندگی سے بدتر نظر آ رہی ہے اور اللہ کی رضا کے لیے حنت کا کام کر رہے ہیں اس, اس کو تو الگ کی رضا کے لیے کر رہے ہوں این اس حال میں کہ جب ان کو اپنا حال اتنا گٹیا محسوس ہو رہا ہوں یہ ان لوگوں کا کام ہوتا ہے ہم لوگوں کا تو ایسی باتوں سے کبر میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے محمد اللہ تو میرے بھائی اپنے, اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ میرا کیا ہوگا معاشرے کی اصلاح اور امداد کی اصلاح تو بعد کی بات ہے پہلے تو اپنی صلاح ہے نہیں. اپنے بارے میں سوچنا ہے اپنے حال بند رکھنی ہے کہ میں بگڑ نہ جاؤں میرا حال خراب نہ ہو جائے میں تو بھائی کی طرف نہ بڑھ گیا ہمارے بھلے والے بڑی شکایتیں کرتے ہیں نیم, اس کے پیچھے میں نماز نہیں پڑتا اس کے پیچھے نہیں پڑتا اس کے کہ پیچھے نہیں پڑتا کسی کے پیچھے ہوں آپ سے جو بھی کھڑا ہو جائے میں تیار ہوں ہمارے بولا صاحب رحمتہ فرمایا کہ میں نماز کسی کے پیچھے ہوتی جن کوئی نہیں ہوتا تھا ان کو ملازم نہ اس کو کہیں دائ کرو بھی پڑی صحیح آتا آتی تھی کہ نہیں اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے میری نماز کے پیچھے بیدا ہو جاتی رحمان اللہ کہ جہاں اگر امام کا اتنا برا حال بھی اگر ہو جائے کہ نماز ادا نہ بھی ہوتی ہو تب بھی اس جماعت کو فرق نہیں کرنا ہوتا یہ بے شک آپ بعد میں دوہرا لیں لیکن جو مسلمانوں کی اجتماعیت ہے اس کو اختیار کرنا ہوتا ہے ایک اس میں کی اجتماعی کا فائدہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں آدمی کا نفس جو ہے یہ قبر سے محفوظ ہوتا ہے اپنی کبر سے حفاظت ہوتی ہے غالب نے ہزار میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بزرگ تھے اتنے پابند تھے کہ سفیاول میں امام کے پیچھے تکبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے ایک دن اس طرح ہوا کہ سفیاول اور تکبیر اللہ تو سب نصیب ہوئی لیکن سفیہ نہیں ہوئے سفے دوم میں ہوئے تو کہتے ہیں کہ اس سے مجھے باطن میں کفت محسوس ہوئی شرمندگی محسوس ہوئی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ دوسری شاپ میں کھڑا ہے سرے اللہ والے سے مقاعد نفس نفس کے مکروں کو سمجھتے تھے کیسے مجھے تو بڑا افسوس ہوا اور بڑا احساس ہوا کہ میں جو سفے ابل میں امام کے پیچھے تکبیر اللہ کے ساتھ پڑھتا تھا وہ چھٹنے پر خفت محسوس ہوئی کہ لوگ کیا کہیں گے یہی تو رہا ہے یہ سب پتہ چلا وہ جو پابندی کرتا رہا وہ جو سواب اور ساری کی ساری چیزیں جتیں ان کے علاوہ مرتقی آدمی اور رزگار آدمی وہاں اس سب سے بل مہمان کے پیچھے ہوتا ہے اس بات کا ولوپ ہوتا رہا تو چھوٹنے پر یہ محسوس ہونا شروع ہوا کہ یہ جو ہے کوئی نہیں ایسا آدمی تو ہم نے پڑتا ان یہ نفس کے اندر یہ باتیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں وہ جب شراف کے پاس آدمی جاتا ہے جب اس سونے کو رگڑتا ہے کسوٹی پر پھر بتاتا ہے کہ اس میں پانچ ایسے تانبا ہے اور پچانوے ایسے سو سونا ہے یا دس ایسے تانبا ہے اور نو ایسے سونا ہے یہ آپ نے کیسے پہچان دی کہ دس اسے جو زرے جدا ہوئے وہ دس ہیں اور دس دروں میں سے جو ہے تو دو زرے جو ہیں وہ چمکنے کے بعد گردی کے ساتھ سرخی کا اثر دیتے ہیں وہ تانبا ہے اور آٹھ جو ہیں تو وہ گہری زردی دے رہے ہیں وہ سونا ہے زیادہ اسی فیصد سونا ہے بیس تانبا ہے بات میں پتہ چلتا ہے اللہ ہی فضل فرمایا سارے کے سارے محتاج ہیں سارے کے سارے سیکھ رہیں گے اور سارے کے سارے اللہ کے حضور حال میں یہ اللہ تھی فضل فرمائے گا یہ کر الرحم و کرم کی محتاجی ہے اور یہی آل اللہ میں نصیب رکھے اور یہ یہی ساری رکھے اللہ